والصلاه والسلام على سيدنا سيدي وخاتم النبيين اما بعد الحمد لله سنان اليم من كل بني بسم الله الرحمن الرحيم والمعراج للرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظه بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلى حقا یہاں سے مادن اور شاہ مرحمٰ آپ علیہ السلام و کی معراج کو بیان کر رہے ہیں یاد رکھیے گا معراج کے حوالے سے دو باتیں ہیں ایک ہے اسروا اور ایک ہے معراج آپ علیہ السلام السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر اس علاقے رہتا ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کرتا ہے کہ بیت المقدس سے آسمانوں تک کے سفر کو میں آواز کہا جاتا ہے جہاں تک بات ہے اسراء کی تو اسراء کا جو ان کا یہ کافی ثابت ہے الفاظ ہیں رہی بات میں آراز کی کہ آپ علیہ سلاۃ والسلام کا بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر بہت اہم سبق ہے بیٹا اسمانوں تک کا سفر یہ معاراضلاتا ہے یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے ٹھیک ہے جائیے احادیث مشہور حدیث مشہور کا مطلب اس کا حکم آپ نے پڑھا ہوگا نہیں پڑھا تو سن لیجیے کہ حدیث مشہور کا منقد زیادہ سے زیادہ فاصل ہو جاتا ہے کافر نہیں ہوتا مفتدی اور فاسقا. پھر یہ میرا یعنی بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر ٹھیک اس کے بعد آسمانوں سے اوپر جنت جہنم کی سیر وغیرہ وغیرہ جتنے بھی دیگر معاملات ہیں وہ اخبار احاد سے ہیں خبریں واحد سے اور خبر واحد کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا من کے زیادہ سے زیادہ گناگار ہوگا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو تین پہلو بتایا اسرا معراج اور اس سے پھر ملئی کا لاکی پڑھ جو کہ معراج سے تعلق رکھنے والے ہیں معارج کا انکار کیا ہے فلاسفل کئی ساری بنیادوں پر سارے شوبات ہیں ان کے جوابات بھی ہیں اور کئی سارے بیچ میں ایک میں بھی ہیں مہاراج کے حوالے سے آخر میں جا کر بات یہ ہے یہ کتاب چھٹ کر باتیں بتا رہا ہوں آپ کو کتاب میں نہیں ملے گی جو ملیں گی وہ آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کتاب میں بھی ہے جہاں تک بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنا کہ آیا یہ آنکھوں کے ذریعے سے ہوا یا قلب سے ہوا اس کی کیا کیفیت تھی کیا صورت تھی یہ صحابہ کے درمیان بھی مختلف مسئلہ رہا ہے کہ آیا آپ والے سلاۃسلام کی میں جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے یہ رویت رویت قلبی تھی یا رویت آئنی تھی اس میں صحابہ کا اختلاف ہے اس سے ہٹ کر میں آج میں صحابہ کا اختلاف نہیں ہے اگر کہیں چھوٹی موٹی بات ہے تو اس کی کئی ساری ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم کے ساتھ باہر پہلے مکہ سے یعنی مسجد آرام سے مسجد بیت المدس تک لے گئے پھر اس کے بعد آسمانوں تک کی سیر کرائی گئی اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بے ہی آپ کے جسم کے ساتھ پھر یک حالت بیداری میں حالت بیداری میں اور آپ کے جسم کے ساتھ لہٰذا اگر کوئی کہے خواب میں غلط اگر کوئی کہے کہ آپ علیہ السلاۃ وسلام کا جسم نہیں تصرف لوں یہ بھی غلط الزمت و جماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے آپ آ جاتے ہیں ذرا کتاب کی طرف صلی اللہ علیہ کے لیے معاش فل یقت حالت بیداری میں ہوا بے شخصی آپ کے جسم کے ساتھ ہی تک ثم اللہ تعالی من العلا فلاسفہ نے معاراج کا انکار کیا ہے کئی ساری بھی یادوں پر پہلی دلیل فلاسفہ یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ علیہ صلاح و کے حوالے سے یہ مان لیا جائے کہ آپ آسمانوں پر گئے ہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آسمانوں میں پھٹن پیدا ہوا ہے خرق یعنی اوپر جانا اس سے کیا لازم آتا ہے آسمانوں کے لیے خرق لازم آتا ہے پھٹنا گاہ بات ہے جو بھی آدمی جائے گا اس میں پھٹن تو آئے گی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خرق کو مستند ہے حالانکہ آسمانوں میں خرق اور التیام نہیں ہو سکتا پھٹنا اور پھر ملنا پہلی دلیل فلاسفہ کی یہ ہے اس کا پہلا اور آسان سا جواب تو یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ خرق اور التیام ممکن نہیں ہے ہو نہیں سکتا آسمانوں میں یہ کہنا غلط ہے اس لیے کہ خود قرآن مجید اس کے حقوق کو بیان کرتا ہے کہ آسمان میں ہر قرتیام ہو سکتا ہے تو, تو قرآن مجید میں ہے کہ ادت سما ان شب آسمان پھٹ جائے گا عزت سما الفترت یو سماو تم بتویہ تم اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے بہرحال یہ کہہ دینا کہ خرق کو التیام ہو ہی نہیں سکتا یہ تو غلط ہے کیونکہ خود قرآن مجید اس پر گویا ہے بیان کر رہا ہے کہ یہ وقوع ہوگا یہ ممکن ہے اور ترقی کی جوابیوں کے کہنے کے مطابق جو وہ کہتے ہیں کہ خرق حر خلطیام کو مسلزم ہے تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی اجسام ہیں دنیا کے اندر چاہے انسان کا جسم ہے جانور کا جسم ہے دیگر چیزیں ہیں پہاڑ ہیں زمین ہے آسمان ہیں دیگر سیارات میں جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جسم بخشا ہوا ہے جسم عطا کیا ہوا ہے تو جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جتنے بھی اجسام ہیں جتنے بھی اخلاق ہیں یہ سارے کے سارے فرق و التیام کو قبول کرتے ہیں یہ ہمارا مشاہدہ ہے انسانی جسم ہے پھوک سکتے ہیں مل سکتے ہیں کو زخم لگتا ہے جگہ پھٹ جاتی ہے مل جاتا ہے زمین ہے زمین پھٹتی ہے مل جاتی ہے دیگر جتنے بھی جسم ہیں اجسام ہیں ان میں فرق و التیام ہے تو جس طرح بقیہ تمام کے تمام اجسام میں فرق و التیام ہے یہ ہمارا مشاہدہ ہے تو آسمان میں بھی خر انتظام ہو سکتا ہے وہ بھی تو جسم ہے لہٰذا خلاسفہ کا یہ کہنا کہ یہ چاہیے انتظام نہیں ہو سکتا یہ ہے ساری چیزوں سے ہٹ کر یہ تو خلاسفہ کہ ہم اعتراض گزرے کر کے اس کا جواب دیتے ہیں ورنہ نات بارہ قدرت کی عادت نے لے جانا تھا لے گئے اگر نہ بھی ممکن ہو اگر یہ تو ممکن نہ نہ کہ, جی. کی اس کہ آسمانوں پر جانا پھٹنے کو مستدل ہے حالانکہ آسمانوں میں خرتیام نہیں ہو سکتا دوسری طریقے بڑی آسانی سے وہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ آسمانوں میں جانے سے پہلے کر جہاں سے سورج گزرتا ہے لیکن یہ باتیں اب کافی پرانی ہوتی ہے جدید دور کے سائنس بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی برہ کتاب میں تو جانا ہم آپ کو بتائیں گے یعنی آپ جب بھی سنیں گے تو یہی تقریریں سنیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں سنیے ضرور تو وہ یہ اس دنیا قدیم فلاسفہ کی بات ہے وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ آسمانوں سے پہلے ایک پُرا ناریہ ہے لہٰذا اس سے کسی چیز کا گزرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اسے جلا کر رکھ کر دیتے ہے لہذا آپ اوپر جانا ممکن نہیں ہے اس لیے آپ والے سلاط اور سلام کی ناراض ہے نہیں ہو سکتی اس کا جواب بڑا آسان سا ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کرا ناری ہے اور وہ جلانے والا ہے لیکن یہ بھی ہمارا مشاہدہ ہے اور ہم نے نقل سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادے ہیں کہ جو چیز جلانے والی ہو اس کو ٹھنڈا کر کے دکھا دیں اور اللہ تبارک تعالیٰ پر ہیں کہ علیہ السلام کو آگ ہم نے آپ کو کہہ دیا کہ کیا ہو جا ٹھنڈی ہو جایا ابراہیم دے دیا کہ پر سلامتی وری بن جا تو اللہ تعالیٰ اس بات پر ہے کہ آپ والے سلام کے حق میں بھی قرار کو کیا ہو وہ ہمیں نہ بنایا ہو چلانے والا نہ بنایا ٹھیک ہے تیسری طریقے وہ بھی بھی رہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جی آپ ایک ہی رات کے اندر آپ ایک ہی رات کے اندر یعنی کہ مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر بھی کر لیا آپ نے اور پھر وہاں سے آسمانوں تک کا سفر اور پھر عرش و اور پھر واپس بھی آ گئے اتنی زیادہ مسافت اتنے طویل مسافت کو اتنے کم وقت میں طے کرنا یہ بعید باحی گز خاصہ یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے لہذا اتنا زیادہ سفر اور اتنی چیزیں یہ اتنے وقت میں نہیں ہو سکتی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ناراض کوئی چیز نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی کم مدت میں زیادہ مسافت کو طے کرنا یہ محال نہیں ہے یہ محال نہیں ہے بلکہ ممکن ہے اور جو چیز ممکن ہو تو اس کا وجود بھی ممکن ہے محال نہیں ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ خلاف عادت ضرور ہے ناممکن اور محال نہیں ہے خلاف عادت ضرور ہے اور خلاف عادت کا نام ہی تو معجوزہ ہے یہی تو آپ علیہ السلام کا موجوزہ ہے لہذا ان بنیادوں پر معاج کا انکار کرنا درست نہیں ہے جن طریقوں سے فلاسفا نے کیا ہے یہ تو ہے فلاسفہ کا انکار فلم ماتن نے دو قیدے لگائی ہیں نمبر ایک فی الفر سلا تو سلام کو جو معاذ ہوئی ہے وہ حالت بیداری میں ہوئی ہے نو میں نیند میں نہیں ہوئی دوسری لگائی ہے بشخصی ہی کہ آپ کے جسم کے ساتھ ہوئی ہے جسم کے بغیر جسم روح کو نہیں ہوئی ان دو قیدوں کا فائدہ بتاتے ہیں شارے کے چن لگائی حضرت امیر معاون رضی اللہ کا عنہ متبر آپ کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا معراج کے متعلق جب ان سے پوچھا گیا رضی اللہ رضبی محاور کہ مہاراج کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کانت رخ یا کانت رخ یا اس سے بعد اور آپ نے یہ گمان کیا کہ وہ ایک سچا خواب تھا ایک سچا خواب تھا تو اس لیے ماتم نے یہ کہہن لگائی کہ پھر یہ خبر حالت بیداری میں ہوا ہے اب حضرت ارے تو رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ کان کرو یا سارے ختم کس کا جواب شارے نے بھی دیا ہے رو یا سالحتن کا یہ مطلب ہرگیز نہیں ہے کہ وہ ایک سچا باپ تھا بلکہ روپ یا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اچھا نظارہ ہے روپیہ سال अच्छा کیا تھا اچھا نظارہ تھا اور یہی صاف مطلب ہے کیا ہے اچھا نظارہ تھا کارت روپیہ اور دوسری کئی طرف کسی نے بھی اس کا جواب دیا ہے اور عقائد ہے کہ حضرت امیر محاور رضی اللہ تعالی عن نے اسلام قبول کیا ہے سلح حدیبیہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر سلح حدیبیہ آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد کا واقعہ اگر فتح مکہ میں اسلام قبول کیا ہو تو یہ بھی بہت بات کا واقعہ ہے اور آپ علیہ صلاحت کی معیار کا واقعہ بہت پہلے کا ہے وہ تو مکہ المکرمہ کے زمانے کا ہے اور اس وقت کے صحابہ اکرام حضرت عمر ہیں حضرت ابن عباس ہیں دیگر صحابہ اکرام ہیں حضرت عباس ہیں دیگر صحابہ اکرام ہیں وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ صلاحت واللام کو اور آپ علیہ السلام السلام بے شخص ہی پھر کا ہی نقل کرتے ہیں کہ آپ کو حالت بیداری میں ہی اور آپ کے جسم ادھر کے ساتھ ہی اوپر لے جایا گیا لہٰذا اگر اس کا یہ بات بھی کوئی مطلب لے گے پھر اس کا یہ والا جواب بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نہیں رویہ سے یہی مراد ہوگا کہ نہیں, نہیں تو پھر اس کا جواب یہ, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ موجود بھی نہیں تھے جو دیگر صحابہ موجود تھے وہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلۃ السلام کو آپ کے جسم ادھر کے ساتھ ہی نارم ہوا ہے آپ کو خواب نہیں تھا لہٰذا صحابۂ کرام کی بات جل مانی جائے گی بات سمجھ میں آئی وشی کی قید لگ رہی ہے ماد میں اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں حرت آشرم یورا کا لان ہیں ما فقد جسد محمد وسلم وسلم جس المعراج کہ آبر سلاق و سلام کا جسم ادہر ناراض کی رات وائب نہیں ہوا یہ کون سا ہمارے ہی ہے اور اس سے سننے والوں نے یہ مطلب سمجھا کہ ہمارے شیخ ڈاکٹر عبد الصلاحر صاحب کبھی بھی حضرت عائشہ نہیں تھا عامی جان فرمانی ہے ہمیشہ سے تو سننے والے نے امی جان کی بات کو یہ سمجھا کہ وہ یہ فرما رہی ہیں کہ آپ والے اخلاق کے جسم کو ناراض نہیں ہوئی بلکہ صرف اور صرف روح کو ہوئی ہے دیکھئے محد محضر. اکثر محدثین اس کا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ والے اصلاطلام کے جسم کو روح سے الگ نہیں کیا گیا ماں فوقید الگ نہیں کیا گیا چدا نہیں کیا گیا جیسا تو محمد محمد یعنی جسم اور روح دونوں کو ناراض ہوئے جسم کو الگ نہیں کیا گیا یعنی روح کو الگ کر لیا ہوں. آئی بات سمجھ اللہ کرے کیا ہو لیکن اگر کسی تیڑھ دماغ والے کے دماغ میں یہ بات نہ آئے عاشر نے یہ فرمایا تو پھر ہم اسے یہ کہیں گے کہ چل نہ صحیح یہ جواب دوسرے جواب سن لے آپ صلاح السلام کی جو ناراض کا واقعہ یہ ہجرت سے پانچ سال پہلے کا ہے ہجرت سے پانچ سال پہلے کا اور جس وقت ہجرت ہوتی ہے ہجرت کے موقع پر حضرت عائشہ کی عمر ہے آٹھ سال ہجرت والے سال ہجرت والے سال میں عائشہ کی عمر کیا ہے آٹھ سال تو آٹھ سال سے آپ پانچ باقی اس کو بھی کیا کر دیں مینہ کر دیں تو باقی بچتے ہیں صرف اور صرف تین سال تو معراج سے پانچ سال قبل معراج ہو گیا ہجرت سے ہجرت سے پانچ سال قبل معراج کا واقعہ ہے بات می سے نقل کرتے ہیں کہ ستائیس رجب کی بات ہے تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر بنتی ہے اور تین سال کا آدمی واقعات کو منظم نہیں کر سکتا آٹھ سال کبھی نہیں کر سکتا اور جس کے مقابلے کابری صحابہوں جو آپ کے ساتھ ہوں اور خود امی جان کے ابا جان ہوں امی جان کے ابا جان کو جب کہا گیا کہ آپ کے ساتھی نے تو آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات آسمانوں کو سفر کر کے آ گیا پہلے پوچھا کون کہتا ہے پہلے تو آ کر پوچھنے والے مبین کا بھی سوپنا ایک انداز ہوتا ہے کہ پوچھنے والوں نے پہلے آ کر پوچھا کہ ارے ابو بکر یہ تو بتاؤ کہ ایسا ممکن ہے ایک آدمی یہ کہے کہ میرا آپ کے کچھ پلوں میں یوں یوں گیا کہ یہاں سے بیت المقدس بھی پہنچا پھر بیت المقدس سے آسمان تک اور یہ ہو اور واپس رات کو ہو گھر بھی آسا ممکن ہے ظاہر تو نہیں ہے لیکن کون کہہ رہا ہے؟ کہ آپ کے دوست کہہ رہے کہ, پھر جی پھر ہو سکتا ہے؟ کہا کہ آپ کے دوست محمد کہہ رہے تو نے کہا پھر ٹھیک جی ہے پھر ہو سکتا ہے اسی موقع پر بکر سے دیکھ رہی اللہ تعالیٰ کا لقب صدیق سے ہے آواز کی تصدیق پر اب اوبکر کا لقب صدیق ہے جی ہاں یاد رکھیے گا یہ ٹوٹکے کہیں سے نہیں ملیں گے میرے بھی جاتا اب تو ترقی کا دور ہے جی تو حضرت عائشہ کی عمر تین سال حضرت عائشہ کی عمر تین سال لہذا وہ اتنی عمر میں انسان ضبط نہیں کر سکتا جبکہ اس کے مقابلے میں کیا ہے دیگر صاحبہ بھی تو دیگر آنا. تو اس لیے مصنف نے دو کہنے لگائی ہیں کہ کون سی فرت حالت بیداری والی اور دوسری کہ بے شخص ہی کہ آپ علیہ السلات کے ایسے ہی جسم کو جسم کے ساتھ لے جایا ہے آپ حالت بیداری میں ہوں <tries> <tries> سے بہت کم کیا مطلب بہرحال اس وقت کو عائشہ کہاں چھوٹی سی بچی تھی آپ آپ سلام کو جس گھر سے اٹھایا گیا تھا وہ تو مہانی کا گڑھ ہے ٹھیک ہے وہ تو اور ہے تین سال کی ہیں تو براہ میں سمجھ نہیں پایا شاید آپ کی بات کو جو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو بہرحال جو بھی کہنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں سوچا جا سکتا ہوگا یقیناً میں نے بغور پڑھنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی میں ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار کے وقت کا اور بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا تھا یہ ساری باتیں بہرحال جو آپ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شخصی حالت بیداری میں جسم کے ساتھ آسمانوں تک ثم ما اللہ تعالی نے مبتدیا یہاں تک کہ اس کا انکار کرنے والا صرف, صرف کیا ہوگا مبتدے ہوگا اب تک جمع کروں گا وہکار ہو انتہا اس کی حالت ہی فلاسفر اس کا انکار اور اس کے محال ہونے کا دعوی کرنا یہ زیادہ سے زیادہ بنا کرتا ہے کے اصول پر فالخلق فالخلق کے پھٹنا اور علی جائز ان آسمانوں پر جائز ہے اجسام, اور اجسام جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے متماثر ہوتے ہیں جیسے مایوس آسمانوں پر بھی وہ صحیح ہو سکتا ہے جو کچھ دوسروں پر صحیح ہوتا ہے دوسروں میں ہو سکتا ہے تو اس مر بھی ہو سکتا ہے ممکنات ممکنات پر کلین سب کے سب پر کلاس ہے ابھی ابھی کلاس ہے آپ کی جی چلیے اس کا ترجم کریں گے دس چھ سے سات منٹ تو ہمارے لگ ہی جائیں گے زندگی رہے گا اللہ تعالیٰ تمام کے حامی نازر ہوں السلام علیکم و اللہ